پانچ دن انتہائی قیمتی عجیب تبدیلی حج کے پانچ دن آٹھ ذی الحجہ سے بارہ ذیل تک اچھے گزر جائیں اور حج قبول ہو جائے تو زندگی ہی بدل جاتی ہے ایک نئی پاکیزہ اور معصوم زندگی کا آغاز ہوتا ہے پچھلا سب معاف آگے احتیاط عجیب جنگ شیطان کو یہ راز معلوم ہے اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ یہی پانچ دن بگاڑ دے سب سے زیادہ وہ غصہ بھڑکاتا ہے اور پھر چہاوات اور غفلت کے تیر پھینکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اپنے بندوں کو احرام کی ڈھال پہنا دی کہ اس کو کفن سمجھو اپنے نفس کو دبا دو تب اس جنگ میں تم شیطان پر غالب رہو گے غصہ حرام شہوت حرام لڑائی جھگڑا حرام اور سستی حرام بس یہ ہے احرام عظم کی قوت اے حجاج کرام جب اللہ تعالی نے آپ کو بلا لیا آپ کو اپنا مہمان بنا لیا تو اب یہ پانچ دن کا امتحان ہے ازم باندھ لو تو ایسے کامیاب ہو جاؤ گے کہ پھر ناکامی نہ آئے گی اس دھوکے میں نہ پڑھو کہ اگلے سال تلافی کر لو گے ابھی جو موقع ملا ہے اسی کو غنیمت جانو مسلمان کے اعظم کے سامنے شیطان کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں